ولادت باسعادت کے بعد تین چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو کی آزاد کردہ کنیز نے اور پھر حلیمہ سادیہ نے دودھ پلایا. اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام صوبیا ہی لکھا ہے لیکن دراصل اس کا نام صوبیبا تھا جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب مختو میں مذکور ہے دودھ پلانے کی ذمہ داری ماہ ربیل قبل حجری یعنی اپریل پانچ سو اکتر عیسوی میں گئی اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا جو آج کے دور میں بھی باقی ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرافا ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے زبان اہل عرب جیسی فسیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات اوائل عمر ہی سے بچوں میں جائیں اس دستور کے مطابق سال میں دو مرتبہ شیرخار کی عورتیں شیر خار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں چنانچہ آپ کی پیدائش کے آٹھ دن بعد انہیں عورتوں کے ساتھ حلیمہ سادیا بھی تشریف لائیں دوسری عورتوں کو تو مکائے مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے لیکن حلیمہ سادیا خالی ہاتھ رہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ کم تھی اس لیے کسی عورت نے ان کے گھر کی طرف توجہ نہ کی طرف آخر جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت ناگوار گزرا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کا دل اس یتیم بچے کی طرف کھچنے لگا چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے جا کر کہا اللہ کی قسم۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر جاؤں میں جا کر اس یتیم بچے ہی کو لے لیتی ہوں شوہر نے یہ سن کر کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اسی میں برکت عطا کر دے اس کے بعد انہوں نے جا کر بچے کو لے لیا قافلہ روانہ ہوا سب سوار ہو کر چل پڑے حلیمہ سادیا بھی آپ کو لے کر چلیں حلیما کی اونٹنی دبلی پتلی دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی لیکن جوں ہی حلیما سادیا آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئی یکا یق یک وہ برک رفتار ہو گئی باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیما سادیا کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی تھی اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی موجزے سے کم نہیں تھی حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ اللہ بن حارث تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا یہ دونوں ہی قبیلہ ساد بنی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح حارث کے بچے آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئی تھی تو قہت سالی کا دور تھا ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے تھن سے دودھ ابلہ چاہتا ہے چنانچہ وہ دودھ دوہنے لگا اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ گھر کے سب برتن بھر گئے دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے حلیمہ سادیا کا گھرانہ سب سے زیادہ قہد زدہ تھا لیکن مکے سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر گھر واپس آئیں تو ان کی کوکھے نکلی ہوئی تھی اور تھن دودھ سے لبریز تھے اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے جبکہ قہد کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو دودھ بالکل نہیں ملتا تھا یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر چھے ماہ بعد آپ آب کو مکے لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی اور پھر اپنے دیار بنی ساد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑا کر آپ کی والدہ کے پاس لائی اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھی۔ اس وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ آب کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئی. اس طرح آپ قریب دو برس تک وہی رہے پھر آپ کے سینا مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا اس واقعے سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ تشریف کو کر چاک دیا پھر کا دل اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینا مبارک میں رکھ دیا ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سادیا کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا وہ لوگ فورن آپ کے پاس پہنچے دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی دو برس گزارے پھر والدہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا آپ مدینے میں ایک ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابواہ پہنچ کر انتقال کر گئیں انہیں وہیں دفن کیا گیا اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لیے مکے پہنچے ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا آپ کے لیے ان کے ان دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے اپنے محبت نہ تھی. وہ آپ کی بہت قدر کرتے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے خوب اکرام کرتے اپنے لیے تیار کرائے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے آپ کی نقل و حرکت دے کر خوش ہوتے انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے لیکن ابھی آپ کی عمر آٹھ برس دو مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی آپ سے خاص رحمت اور شفقت بڑھ وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالی نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا خود آپ بھی صبر و قنات کا نمونت ہے جو ملتا اسی پر قنات فرماتے جب آپ کے عمر بارہ برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو ماہ اور دس دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا آپ کو ان کی جدائی بہت گرہ گزری ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے لہذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر کے قریب پڑاؤ کیا بویرا نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ دنیا کے سردار ہیں پروردگار عالم کے رسول ہیں اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا میں انہیں موہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکے بھیج دیا جب آپ کی عمر پندرہ برس ہوئی تو زیقات کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبائل تھے دونوں میں گھمسان کا رن پڑا فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے لیکن پھر انہوں نے سلو کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں جدھر جی زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے دیں اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو ختم کر دیا گیا اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی فجار نام کے واقعات چار بار پیش آئے ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا اس سے پہلے کے تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے شدید لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں ہوئی اس جنگ کے بعد زیقاد ہی کے مہینے میں پانچ قبائل کے درمیان ایک آہد نامہ طے پایا اس آہد کو ہل فل کہا جاتا ہے ان قبائل کے نام یہ ہیں بنو ہاشم بنو متلب بنو اسد بنی عبد العزا بنو زہرا اور بنو تین اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا. آس بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن ادا نہ کی اس نے بنو ابدار بنو مخظوم بنو سہم اور بنو ادی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچے اس نے ابو کبیس کے پہار پر چڑھ کر چند اشار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد نے دوڑ دھوپ کی لہذا اس قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدآن کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے انہوں نے آس بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ اللہ بن جدآن کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لیے اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیارے بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں رات ایک دینار کا بیسواں یا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نوے روپے کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے ایک بار نبوت میں آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی بعض روایات کی روح سے آپ صاحب بن ابھی صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے نہ بحث کرتے تھے